جب آپ کو کلمہ توحید پہ علم بھی ہو من بھی جانتے ہوں کہ لا معبود بحق الا اللہ جب یقین بھی ہو شک بھی نہ ہو اخلاص بھی ہو محبت بھی ہو قبول بھی ہو ان کے یاد بھی ہو تو ایمان سے کہیں کہ پھر بھی شرک کر سکتا ہے اسی لیے ہے نا کہ من کا الا اللہ دخل الجنہ حضور نے فرمایا جس نے کلبہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا بعض علما فرماتے ہیں اس کا ماننا یہ ہے کہ اگر گناہ ہوں گے اللہ چاہے تو معاف کر دیں اور اللہ چاہے تو گناہ ہوں گی سلا لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا لیکن بعض علماء نے اس کا مانا یہ کیا ہے کہ جب لاحد اللہ کہتا ہے تو وہ گناہ کیسے کرے گا بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب اس کو اللہ سے محبت ہے تو محبوب کی نا فرمانی کیسے کرے دیکھو نا جی آج اللہ باپ کرے آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہے ماں باپ چاہے بوکھا مر جائے اس کے سوٹ بہترین لے کے جاؤ گے اس کا کہنا نہیں ڈالا جا سکتا کیوں اس سے محبت ہے بیوی بی وہ تو جی بیوی بی ہے نا وہ تو اب نکاوے آ گئی نا, اب تو بری گئی اب اس کی محبت ہو نہ ہو بیوی بی ہے گھر وہ نہیں چھوڑ سکتی بیوی بی ہے اس نے تو رہنا ہے ملے نہ ملے لیکن وہ تو محبوبہ ہے نا جی وہ تو اگر میں تو اس لیے یہی وہ فرق ہے مشرقہ اور موحد کا یہی وہ فرق ہے مشرق کا اور موحد کا کہ موحد جب گلمہ پڑتا ہے جیسے شاہ جی رحمت اللہ راہ فرماتے تھے کہ ایمان والے کی اور پہچان یہی ہے کہ جو طوائف ہے وہ کہتی ہے میں تیری بھی ہوں لیکن جو بیوی بی ہے وہ کہتی ہے تیری ہی ہوں وہ تیری بھی ہوں نہیں کہتی یعنی میں اوروں کی بھی ہوں لیکن تیری بھی ہوں بی جو ہے وہ کہتے تیری ہی ہوں اور یہی وہ مومن ہے جو کہتے لا الہ الا اللہ کیا گنا بت وہی آگے صرف تیری ہی عبادت میں تو صرف تیرا ہی بس تیری ہی عبادت تجھ سے ہی مدد تجھے ہی پکارنا ہے تجھ سے ہی مانگنا ہے تیری ہی عبادت کرنی ہے تو ہی میرا الہ ہے تو ہی مابوح ہے تو ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے اور تجھ سے مجھے محبت ہے تو جب محبت ہوگی تو محبوب کے فرمان کے خلاف نہیں کرے گا محبوب حکم دے گا نماز حاضر محبوب حکم دے گا جہاد حاضر محبوب حکم دے گا نوزا حاضر محبوب حکم دے گا کہ جناب جنا حرام نکاح حلال حاضر محبوب حکم دے گا تجارت حلال ربا حرام حاضر تو اب من قال لا کا لل دخل الجنہ اسی لیے حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا من شاہ اللہ, اللہ جو گواہی دے کوئی بابو دے برا کریم اگر اللہ ان محمد رسول اللہ اور ایک علیز میں محمد محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں وَأَنَّ ابن اور عزت عزت بھی اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہے وہ کالیمت ہو اس کا کلیما ہے کیا مانا کلیما کون سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ کلیم تو ہو الکا مریم ہو اور اللہ کے حکم سے اسی کلمے سے روح بھونگی گئی ہے اور اس کے بعد اقرار کرتے جنت حق بنار حقن کے جنت بھی حق ہے نار بھی حق ہے کیا بنا یعنی جزا بھی حق ہے ثواب بھی حق ہے عکاب بھی حق ہے اس کے بعد پھر میں ادخلا اللہ الجنت ماں کا نوین اس کے عمل جیسے بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے تو اس لیے کہ ساری مدار جو ہے وہ اسی کلمہ مبارک پہ ہے دعا کریں اللہ اسی کلمے پہ ہمیں ثابت قدم رکھے ببا علینا ان البل والا الحمد للہ رویل واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ للہ عقیدے کے بارے میں جو دروس کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری ہوا ہے اس میں درس سابقہ میں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں باتیں عرف کی تھیں کہ کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے شروع تو ارکان کیا ہیں کیونکہ صرف کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی کلمہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے تو اس لیے اس کے جو شروط محدثین نے علماء نے مفسرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں وہ میں نے عز اور آج کے درس میں شرک کی بات ہے کہ کرک کیا اس میں جیسے یہ بات ضروری تھی کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کا علم بھی ہو یقین بھی ہو اخلاص بھی ہو قبول بھی ہو انتیاد بھی ہو اور اس ذات پاک سے جس کے نام پہ ہم یاد دے رہے محبت بھی یہ جب تک نہ ہو تو پھر کلمے کا فائدہ اسی طرح اب یہ ہے کہ جب ہم نے کلمے کا الح کا معبود برحق کا یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے تو اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ شرک کیا بلا تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے اللہ نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک اسی لیے جب یہ آیا پتری جو اپنے سابقہ درس میں بھی تلاوت کی اور آج بھی تلاوت کی کہ اللہ دینا آمنو جو لوگ ایمان لے آئے نلما شہادت پڑا شروع کے ساتھ وَلَمْ يَلْبِسُوا بسو ایمان اور پھر ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا الا لَهُمُ ال امن ان کے لیے امن ہے ان کے لیے ہدایت ہے کامیابی ہے دنیا و آخرت کا امن ہے اور دنیا و آخرت میں فلا ہے تو جب یہ آیت ہوتی تو, تو صحابت گھبرا گئے انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و کو تارا نہیں تو بہت بڑی شرط ہے کہ ایمان ہو اور اس میں ظلم نہ ملائے یعنی اس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو بہت بڑا مصقبر ہے کیوں نہ اللہ میاض زمین میں اللہ آپ نے سے کون ایسا بندہ ہے جیسے کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہوا تو صحابہ خبر آ شکا علیہم صحابہ پہ یہ بات بڑی شدید سخت صحاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں یہ بات نہیں تم جو سمجھ رہے ہو تم سمجھ رہے ہو ظلم کا معنی بتلا گناہ تو ہر بندے سے گناہ تو ہوتا ہے انسان ہے گناہ تو ہوتا ہے کون بندہ ہے جسے گناہ نہیں ہوتا بلا خطا خیری و خطہ تباہ اللہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کرتا ہے لیکن اللہ کو وہ خطا کار وہ گناہگار بھی پسند ہیں جو اللہ کے دروازے میں توبہ کرتا تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اس لیے گھبرا رہے ہو کہ گوڑا ہوں تو صرف انبیاء معصوم ہوتے السکلات و تسلیم نبی کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں تو حضور نے فرمایا کہ نہیں تم نہ گھبراؤ یہ مانا نہیں ہے یہاں ظلم کا یہاں ظلم کا مانا ہے شرک کہ جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ شرک نہ ملائے شرک نہ کرے اگر ایمان کے ساتھ اس نے شرک کر لیا ہے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ اس مرد صالح نے اس اللہ کے بندے نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی اذ یا اللہ باللہ شرکل عظیم حضرت رقوان یاد رکھیں ان کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن جمہور کا کال یہی ہے کہ وہ اب صالح ہیں وہ نبی نہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں بقبول بندے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو یہی کہا تھا کہ یا وہ نہیں اللہ تشریف اللہ سے شرک نہ کرو شرکلا ظلم ناظیم شرک جو ہے یہ تو بہت بڑا ظلم تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یاد رکھو کہ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہوا فلا بہت بڑا ظالم ہے فلا مظلوم ہے تو ظلم کا معنی جو ہے یاد رکھیں اصل ظلم کا معنی ہے وضع اسے ایسی غیر محل میں ہی کہ کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام کے بجائے کسی غلط مقام پہ رکھنا جو ہے اس کا معنی ظلم مثال کے طور پر بال چیزیں ایسی ہیں مثلا معقولات ہیں مشروبات ہیں ان کو برتنوں میں رکھا جاتا ہے اگر ہم مٹی پہ رکھ لیں یہ بھی ایک ظلم اسی طرح کس سے مثلاً ہمیں اللہ نے آئینہ دی ہے آنکھوں پہ لگانے کے لیے لیکن اس کو اس کو بوٹ میں رکھے تو یہ بھی ظلم ہے کہ اس نے اس کو اس کے محل کے علاوہ کی جگہ رکھا بس وہ شہ غیر باہر اسی سے وہ علماء آ لیتے ہیں کہ بھی قرآن کو احترام سے رکھو ادب سے رکھو رحل پہ رکھو اونچی جگہ پہ رکھو مٹی پہ نہ رکھو بے ادبی سے نہ رکھو کیوں وہ کہتے ہیں یہ بدمشے پہ غیر محلی یہ تو وہ عظیم کلام عظیم کتاب ہے اللہ نے اس کو لوہ محفوظ پہ رکھا ہے اور بیت الزا دے رکھا ہے اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تورات کو اٹھا کے سرانے پہ رکھا ہے رات قرآن کو پہ نیچے پڑھتے رہے اور رکھا تو سرحانے رکھ گئے مرضی ہے تو ایک ہی ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اسی ہاتھ میں قرآن بھی پکڑا ہوا ہے تو یہ بھی ایک ظلم کا نو من الظلم ہے کہ ایک شہ کو آپ جو ہے غیر محل پہ لگا دیں اسی لیے میرے آقا کی ایک حدیث مبارک کو یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اذا ایزاب غیر ہی رسا کہ جب معاملات آلات نا حل لوگوں کے سپرد ہو جائیں مثلاً اپریشن کے لیے انجینئر کو کھڑا کر دیں اور مکان بنانے کے لیے ڈاکٹر کو بھیج دیں تو یہ ظلم کہ وضع عشے ایسی غیر بحال رہی کہ ہم نے معاملات جو ہیں نا حل لوگوں کے سپرد کر دی وہ ہمارے ہاں ایک قرآنی بات ہے پاکستان کی بہت قرآنی اللہ عالم مجھے نام تو نہیں آتا نہ کوئی تعلق ہوتا ہے سیاح آس سے تو ایک آدمی نے ایسے بات چل پڑی اسپتالوں کی تو میں نے پوچھا کہ دوست سے ہاں کیا حال ہے بھائی وہاں تم نے کہا کہ جناب ہمارا وزیر سیت جو ہے مستقل مریض ہے تو پھر کیا ہوگا انہوں کہا ہم نے تو وزیر ہی ایسا بنایا جو بہت بیمار تو اب ہم وزیر قانون اس کو بنا دیں گے ایسے آدمی کو وزیر بنا دیں جو اس کا لائق نہ ہوتی علامات ہے یہ ظلم ہے کا اور یہ جو آج کل ایک بہت بڑی یعنی چلی ہوئی ہے بات کے جی یہ دینی مدارس جو ہیں وہ جی ملا پیدا کرتے ہیں مولوی پیدا کرتے ہیں ان میں کوئی ان کو علوم جدید سے واسطہ نہیں ہوتا ان کو جدید علوم پڑھانے چاہیے اور حدیث علوم جو ہیں جدید ریاضیات ہے کمپیوٹر ہے سائنس ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں وہ ان کو لازمی تھا کہ یہ چار کچھ نہ صرف ملا ہی بن کے رہ جاتے ہیں تو اصل میں یہ بات لوگوں کو بتاؤ اعتبار ظاہر کہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی بڑی اچھی بات ایک عالم دین بھی ہوگا اور ماشاء اللہ اس ساتھ جو ہے کمپیوٹر کا بھی ماہر ہوگا اس ساتھ پورے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے پوری دنیا سے معلومات بھی کر لے گا کتابیں بھی دیکھ لے گا اور اس کو فوائد بھی حاصل کرے گا اپنی جدید علوم کو فیڈ بھی کر سکے گا ویب سائٹ ایک نئی کھول لے گا باقی یار ایسے ہونا چاہیے کہ اکثر مولوی لوگ جو مدارس میں تیار ہوتے ہیں وہ بھی بےچارے ان علومیں جدیدہ سے آشراری ہوتے ہیں یہ بڑا دور ہے اور اسی پہ آج کل زور دیا جا رہا ہے جی نصاب تبدیل ہونے چاہیے پرانے نصاب ہیں پرسودہ نصاب ہیں اب تو ہمیں بالکل ایک نصاب آنا چاہیے لیکن یہ ایک ظاہر بڑی اچھی بات رکھتی ہے دراصل اندر یہ بھی ایک کفر کی سازش نہیں اگر آپ کو مولویوں کو جدید بنانا ہے تو جتنی آپ کی یونیورسٹیاں جدید بنا رہی ہیں ان میں بھی تو مولویوں کو بھیجے نا ان کو بھی تاکہ ہم دین کا علم پڑھائیں تاکہ وہ بھی عالم بن جائے ہم نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا ڈاکٹروں سے کہ آ ہمیں تفسیر پڑھاؤ ہم نے تو کبھی انجینئر سے مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں آگے فقہ کی کتاب سمجھائے ہم نے تو آپ کے کسی پی ایچ ڈی سے نہیں کہا کہ سورت فاتحہ کی تفسیر تو ہمیں پڑھا دو تو آپ ہمیں بھی چھوڑ دیں آپ اپنا کام کرتے رہیں ہم اپنے کام کرتے رہیں جو کچھ اس وقت ایک دین وقت یہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ ایک چیز پر غلط چیز کو رکھنا یہ بھی ایک ظلم تو اس لیے اچھا آپ شرک کیوں ظلم ہے سمجھیے بات کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے آگے سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے دروازے سے مانگنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے نام کی منت ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کے نام پہ قربانی کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا کہ یہ جدید صرف میرے آگے جھکے جب غیر کے آگے جھکی تو اللہ کے سوا اسی کا نام دوں کہ ہم نے وہ چیز جو اللہ کیا کے آگے چکانی تھی غیر کیا کے آگے چکانی وہ چیز جو ہم نے اللہ کے نام پہ کرنی تھی غیر کے نام پہ کر دی ما ہیل ہی غیر اللہ میں آ گئی اس لیے اللہ نے فرمایا اب قرآن کی نظر میں دیکھیں اور یاد رکھے کہ جس کو اللہ تو کتنا بڑی عظیم ہے ذات اس کی جب وہ عظیم ذات یہ کہے کہ یہ عظیم ظلم ہے تو خود اندازہ کریں کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہوگا اس کی یوں مثال سمجھنے مثلاً اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی ایک آدمی کو کوئی پھوڑا ہے پھنسی ہے ایک عام طبیب کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ بات ہے پھر وہ سپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ, یہ بات ہے پھر وہ جو ہے بےچارا استشاری کے پاس جاتا ہے یا وہ بہت بڑی دنیا کے کسی مانے ہوئے معروف ڈاکٹر کے پاس جب وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب تو کوئی ڈاؤٹ رہا ہی نہیں نا اب دیکھیں یہ فلاں جگہ کہتے ان نے بھی یہی بات کی تو جب بندے اگر کوئی علم والا بات کہتے تو اس پر تو ہم بڑی توجہ کرتے ہیں جب خدا کہتے ہیں کہ یہ ظلم عظیم ہے تو اس سے بڑا ظلم کون سا ہو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شرک کیا ہے ظلم عظیم ہے اور اب دوسری جگہ قرآن سے سنیں قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ شرک یعنی ایک آیت نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے اب دوسری جگہ قرآن کہتا ہے خدا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی گمراہی اس لیے فرام شرک بلّاہ بقت اللہ ضلالم بیدا نے اللہ کے ساتھ سر کیا وہ گمراہی میں بڑا دور بھٹک گیا مارا گیا یعنی اتنی بڑی گمراہی ہے کہ ظلالم بیدا تو اندازہ فرمائے اللہ نے کہا کہ شرک کیا ہے ظلم عظیم ہے اور شرک کیا ہے سب سے بڑی گمراہی اچھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دوسرے وقت تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ شرک کیا ہے نجاست ہے پلید ہے اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ واضح فرما دیا کہ اور اس کے بعد جب یہ آیت مبارک اتری تو سرکار تو عالم اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بعد حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے مکے میں اعلان کر دو کہ ان نمل النجس مسجد اللہ رام ابادا کیا لوگوں مشکل مشرکون یہ ہے وہ تو پلی حالکہ وہ تو روز نہاتے ہیں وہ تو روز غسل کرتے ہیں وہ تو بڑے اعلیٰ قسم کے پرفیوم چھڑکتے ہیں وہ تو بڑی اینٹی سیپٹک قسم کے صابن استعمال کرتے ہیں لیکن یہ نجازت مانوی ہے ایک نجاست ظاہری ہوتی ہے ایک نجازت مانوی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا یہ اندرون تو اس سے بڑا فرید کون ہوگا اس سے بڑا نجاست کون سی ہوگی کہ بندہ میرا ہو اور عبادت غیر کی کرتا تو اللہ نے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ نجاست گندگی ہے اور ایسی گندگی کے حکم دے دیا کہ آج کے سال کے بعد اس اعلان کے بعد کسی بھی مشرق کو اللہ کے حدود حرم میں اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں بھلا اکرب المسجد الحرام میں ما اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ چونکہ یہاں ایک اسلامی حکومت ہے تو انہوں نے باقاعدہ حدود حرم بے چوکیاں بنا دی ہیں کہ غیر المسلمین جو ہے داخل نہیں ہوتے بھائی اگر کوئی غیر مسلم ہے ہاں کوئی چوری آ جائے کوئی دھوکہ دے کے آ جائے دھوکا دیا نہیں بھی آ جاتے کوئی آدمی اپنے آپ کو پاسپورٹ میں مسلمان لکھوا کے آ جائے تو ان بچاروں کے پاس کوئی ایسی مشین تو ایجاد ہوئی نہیں جو اندر سے بتا دے کہ یہ سچ جب مسلمان ہے یا قاتل ہے ہندو ہے یا قادی یعنی ہے یہ تو نہیں وہ تو میرے دکھا ہے لیکن اگر علم ہو واد ہو بات ہو, ہو تو باقاعدہ چوکی ہے اطلاع ہے حدود ہے بور لگے ہوئے ہیں یہ بھی غیر مسلمین جو ہے وہ داخل نہیں ہوں گے اسی لیے ابتدا میں جب یہ مجری کے بڑے بڑے اسٹیشن کہ کوئی بہت بڑا فالٹ آ جائے اور ہمیں کسی کاخر کو بلانا پڑے تو وہ دودھ دو حرم میں داخل نہ ہو تو اتنی بڑی میں نے اللہ کے روی دی اللہ نے حکم دے کے بھائی جا کے مشرے کو کلید ہے اور اللہ کے حرم میں داخل ہی نہ ہو اچھا صرف حرم میں نہیں چونکہ حرم کا نام مسجد اللہ نا بھی ہے تو اسی طرح حکم ہے کہ کسی مسجد میں بھی داخل نہ ہو یہ تو آج کل رواج بن گئے ہیں نا جی کہ ہندو آ جاتے ہیں اور ہمارے مساجد میں اور دکھانے کے لیے اور دنیا کو دوکھا دینے کے لیے ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہود ہے حلود ہے نصرانی ہے یا جو بھی کفر ہے وہ کبھی اسلام سے محبت نہیں کرتا اللہ کہتا ہے دشمن ہے تم کہتے ہو دوست او لیا اللہ نے فرمایا یہ تمہارے بھی دشمن ہمارے بھی دشمن اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ سیکولرزم کے دعوے کرنے والا ملک وہ اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہنے والا ملک جو ہے اس کے بغض باطل کا اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ جب اس کو موقع بلاج مسلمانوں کے خلاف کیا کیا کیوں وہ جو اندر کا بغض ہے وہ کہاں جائے حالانکہ مسلمان ہمارے اتنے سیدھے سادے ہیں بیچارے اسی حج میں ہمارے بعض مسلمان آباد کے اور گجرات کے اور بھروچ کے اور اور جو بھاؤ نگر وغیرہ کیا کے پوچھ رہے وہ جی ہندو ہمارے ہمسائے ہیں وہ بہت پرانے ہمسائے ہیں اور ہماری آپس میں بڑی اچھی تعلقات ہیں وہ ان سے کہا تھا کہ زمزم لے آنا وقعے کی اور وزیر کی کھجور لے آنا ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے وہ ہم سب سے رہے پوچھ رہے ہیں اور انہیں دیکھو کیسے کھجوریں کھلائی یعنی اس قسم کا ظلم جو ہے میرے خیال میں تاریخ انسانیت میں بھی نہیں ہوا تاریخ انسانیت میں بھی یہ ظلم نہیں ہوا ہے جو وہاں اور بالکل وہ دور وہی ملی ہوئی ہے ادھر یہود ہے ادھر ہلود ہے دونوں ایک دوسرے کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو امداد دیتے ہیں ہر قسم کی اور بالکل ہر وقت دونوں کے ایڈوائزر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے قدم کرنا ہے مسلمانوں کو کیسے بھیجا اسی لیے قرآن نے کہہ دیا دی ولند کا یہود ولند نسارا حتا تتم کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو کہ یہود و نصارا آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کے ملت دے, یہودی اپنے داخل ہو جائے پھر بھی دو نمبر کا یہودی مانیں گے اصلی نہیں مانیں گے یعنی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آج جو بندہ یہودی بن جائے اس کو بھی نمبر ایک یہودی نہیں مانے نمبر دو یہودی کہلائے تو اس لیے اندازہ فرمائے کہ ان کا جو وہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اندر سے پلید ہیں وہ ہے اندر پلیدی کے نہیں آخر وہ بدبو نکل آئی نا آخر وہ پلیدی ظاہر ہو گئی نا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان نبل نجس یہ بالکل پلید ہے فلا یقرب المسجد الہارا بعد بھی آزاد تو اب ہمیں قرآن نے کیا سمجھایا کہ شرک ظلم عظیم ہے شرک سب سے بڑی گمراہی ہے اور شرک کیا ہے نجاست ہے اور اسی طرح دیکھیں کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے کہ شرک ایک ایسی بلا ہے کہ اس کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہ بھی کہ جنت میں نہیں جا نہیں جنت حرام ہے شرک و اللہ اللہ علیہ ہل جنا وا اللہ نے فرمایا جس نے شرک کیا جنت حرام جنت کی نیم پہ ہراؤ اور ان کا ٹھکانا کیا ہوگا جہنم یعنی اندازہ فرمایا کہ اللہ نے مشرق پہ شرک کرنے والے پہ یہ نہیں کبھی جنت میں نہیں جانے دیں گے نہ فرمایا نہیں جنت اس پہ میں نے حرام کر لی ہے اسی لیے قرآن پاک کو آپ دوسری جگہ کھول کے دیکھ لیں کہ قیامت والے دن کیونکہ اللہ نے تو قرآن ایسے پیش کیا نا جیسے ہمارے, ہمارے سامنے ہو جنم ہمارے سامنے ہو جہن کیونکہ فرمان خدا بندی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور کلمے کی بنیاد کیا تھی یقین المنافی شک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے تو اللہ ان کے درمیان میں پردے ہٹائیں گے تو اب جہنم والے چیخیں گے اور پکاریں گے کہ جنتی تھی وہ مہربانی کرو کہ ہمارے ساتھ مہربانی کرو ام ابھی زو الام او ربانی کرو تھوڑا سا پانی پھینک دو یا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے دے دو کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے کھالتا ہوا پانی ہے زخموں کی نکلی ہوئی پیپ ہے کھانے کے لیے شجرت زخم ہے ہم برباد ہو گئے مٹ گئے تھوڑا پانی ڈال دو تو اب کیا جواب دیں گے ارے ان کالو ما ال کافریم وہ سارے جنت ہی دیکھ کے کہیں گے بدبختو اللہ پاک نے جنت کی نعمتیں تو کافروں پہ حرام کر دیے ہم تمہیں کیسے دے سکتے ہیں تو جنت کی نعمتیں حرام ہے اور جنت حرام اور اسی طرح دیکھیں کہ شر کتنی بڑی بلا ہے کہ سورت انہام میں اللہ نے اٹھارہ پیغمبروں کے نام لیے ہیں याने किसी आयत में ऐसा नहीं हुआ है कि अट्ठारह पैगम्बरों का को कट्टा जिक्र किया जाए یعنی کسی جگہ آپ دیکھیں یہ دو پیغمبروں کے نام آ چار کے آ تین کے آ گئے چھ کے آ ایک پیغمبر کا نام آ یوسف علیہ السلام کا قصہ آ کہیں یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ کہیں ابراہیم القلیم کا ذکر آ کہیں موسا و ہارون کا ذکر لیکن صورت انعام کھول کے دیکھ لیں کہ اللہ نے اٹھارہ پیغمبروں کے باقاعدہ نام لیے ہیں اور سب کے نام لینے کے بعد آگے کیا فرمائے کہ و شا پتا اللہ نے فرمایا کہ میرے شان والے پیغمبر اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے عمل بھی ابد ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے حالانکہ پیغمبر تو شرک سے پاک پیغمبر تو شرک سے پاک یاد رکھو اللہ کے نبی شرک سے پاک ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن یہ یعنی شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ ان کی امتوں کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ امتیں تو کچھ بھی نہیں نا خدا نہ کرے اگر یہ پیغمبر بھی کر لیں تو ان کے بھی عمل برباد کروں اسی بھی ایک جگہ بڑا ہے راست خطاب ہے میرے آخا کو من قاصری کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو ہم آپ کے عمل بھی برباد کر دیں گے اب دیکھو شرک کتنی بڑا ہے کہ بندہ جتنے عمل کرے سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں اب دے عمل ہو جائے اسی بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے ہاں جو آپ غلط فہمی ہے بھائی آپ وضو کرتے ہیں لیکن اگر خون نکل آیا ہوا چلی گئی عیخ خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا آپ نواز پڑھ رہے ہیں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو نواز ٹوٹ گئی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آمدن کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے نواز ٹوٹ جاتی ہے لیکن لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا یہ کبھی نہیں ٹوٹتا یہ وہ غلطی ہے جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی جی, میں مسلمان ہوں کب آپ کی بات ہے میں جناب گوں کی پوجا تھوڑی کرتا ہوں میں مسلمان ہیں جناب لا الہ الا اللہ و بت رسول اللہ اب آپ جناب کیا کریں تو بات یہ نہیں یاد رکھیں کہ جیسے وزو ٹوٹ جاتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب ایک لاکھ روپے خرچ کر کے حج پہ آئے ہیں لیکن اگر احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد عرفات جانے سے پہلے میاں بیوی آپس میں ملنے رہی حالانکہ بیوی ہے اس کی حلال ہے لیکن حج فاسد ہو گیا یعنی حج ختم اس کے بعد وہ امار صرف ظاہری طور پہ ادا کرے گا تاکہ چلو لوگوں میں شامل رہے لیکن حج اس کو اگلے سال کرنا ہوگا یہ حج فاسد ہو گیا یعنی اگر اس نے نیت کر لی احرام باندھ لیا ہے لیکن مثلا انہوں نے احرام باندھ لیا سات تاریخ کو یا انہوں نے احرام باندھ لیا آٹھ تاریخ کو لیکن ارادہ ہو گیا کہ چلو بھی نو کو صبح اور چلے جائیں گے اور اسی احرام کی نیت کے بعد سو گئے میاں بیوی آپس میں مل گئے تو حج پھنس دو اب اس کی شکل دیکھیں کہ اگر عرفات کے بعد میاں ابھی بھی ملیں تو ابھی تباہ زیارت نہیں کیا ہے اور ابھی کندنیا مار کے بال بھی نہیں کٹائے ہیں تو پھر ان کو بدنا دینا پڑے گا ایک اونٹ دینا پڑے گا یا ایک بھینس دینی پڑے گی یا ایک گائے دینی پڑے گی اگر انہوں نے بال کٹوا لیے تھے اور تباف زیارت نہیں کیا تھا پھر ملے ہے تو پھر دم دینی پڑے گی لیکن الفاظ سے پہلے کوئی ملنے تو دمفا ہاں اگر احرام کھل چکے ہیں تو تو ملنا جائز ہے منع ہے کہ حالت احرام میں نیت کرنے کے بعد تو حج فاسد ہو جائے اچھا پہلے ہم بھی کتابوں میں پڑھتے تھے اور لوگ بھی ہمیں کچھ مہینہ باز لوگ ان کو فقہ سے غصہ ہوتا ہے چیڑ ہوتی ہے کہ دیکھو جی فقہ میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں اب دیکھو جناب یہ کوئی حج کی کتاب ہے یا کوک شاستر ہے ایسے ایسے واقعات میں لکھے ہوتے ہیں ایسی ایسی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں جناب عورتیں بھی تو کبھی پڑھتی ہیں تو یار عورتیں تو اصل کوک شاستر بھی پڑھ لیتی ہیں وہاں تو غصہ نہیں آتا صرف وولویوم پہ غصہ آ ہے عورتیں تو سب کچھ پڑھتی ہیں وہ کیا نہیں پڑھتی آج جو رسالے چھپر ہے وہ کو کم ہے لیکن اصل غصہ فقہ پہ نکالنا ہے مولوی پہ نکالنا ہے وہاں غصہ ہاں مولویوں نے حج میں یہ کیوں لکھ دیا یعنی آپ حیران ہوں گے ایسے ایسے واقعات حج میں پیش آتے ہیں اور وہ لوگ آ کے ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو مجبورا ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ ان کو کہاں رحمت کرے اگر وہ یہ کتابوں میں نہ لکھتے تو آج ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا جواب اور کہاں سے جواب بناتے ہیں یہ تو ان کو کہا کہ محنت ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے موتی نکال نکال کے استمباد کر کر کے اور جناب کتاب الحج لکھی پھر اس کے جنایات لکھے پھر اس کے اقسام لکھے پھر اس کے حالات لکھے ہیں ایک ایک تفصیل لکھی ہے کہ ایک آدمی نے الفاظ سے پہلے وسن میاں بیوی مل گئے وہ بھی الفاظ سے اچھا ایک آدمی میاں بیوی تو نہیں ملے رہے گی اور خود اپنے ساتھ اس نے کوئی اپنے ہاتھ سے زیادتی کر دی شکل بھی تو ہے اسی عورت نے بھی اپنے آپ سے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو استعمال کر لیا پہلے کہتے تھے یہ کیا بات ایسی باتیں نہیں لکھنی چاہیے تھیں لیکن ایسے واقعات اللہ کے رہے، یعنی آپ حیران ہوں گے میں مسجد میٹھوں عرفات کے دن پیش آئے ہیں انہوں نے وہاں عرفات میں آ کر ہم سے پوچھا ہے کہ جی اب کیا کریں آج ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی میں طواف دیا جب کر رہا تھا تو چھٹے چکر میں مجھے امزال ہو گیا کیوں ہو گیا ہوگا آپ بتائیں مجھے آپ ڈاکٹر آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے ہم دادا فرما یہ ہے کہ عورتیں ہوں گی مس ہوگا ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوں گے وہ دماغ میں شہواری ہے تو شہتاری دماغ میں آ گئی ہوگی تبھی ہوگا میں دن تو وجہ نہیں جاگ رہا ہے تواف رہا ہے کوئی سویا ہوا تو نہیں ہے یعنی توا میں ویارت ہے کامت اللہ میں ہے اور حاجی ہے تو اگر ایسے مسائل نہ ہوں تو کون بسائیں تو اسی لیے اب آپ اندازہ فرما دیں کہ اللہ تبارک نے قرآن پاک میں جو ایک ایک چیز فرمائی ہے امن ناب اللہ قصہ تک اللہ اللہ سے بڑا سچ کاٹ بول سکتا ہے اللہ نے جو بھی فرمایا بالکل اے حق ہے کہ کافر فلید ہے فلید اچھا آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مشرق ایسی بری بلا ہے کہ اس کے لیے مغفرت بھی نہ مانگو یعنی اندازہ کریں کہ شرک ایسی بری بلا ہے کہ مشرق کے لیے اللہ سے بھی معافی نہ مانگو حالانکہ ہر گناہ کے لیے آپ توبہ کر سکتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ گار ہو وہ حدیث مبارک میں صحیح موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی نے نرنوے قتل کر دیا نہ ڈاک ہوتے اب جناب اس کو اللہ نے دل میں خیال ڈال دیا کہ یار اتنے قتل تو ہو گئے ہیں لیکن آخر مرنا بھی تو ہے تو کسی سے مسئلہ پوچھ لوں ایک مولوی سے مسئلہ پوچھا ہوگا میرے جیسا مولوی ٹکر گیا آج کل تو ہر کوئی مولوی بن جاتا ہے نا خاص طور پہ اگر داڑھی رکھ لے سبحان اللہ تو بڑا مولوی ہو گیا اور اگر سبز پگڑی باندھ لے ماشاءاللہ پھر تو اللہ ماں ہو گیا اور بالشال خوبصورت رکھ لے ماشاء سبحان اللہ پھر تو وہ کت میں دوراں جالیے زمان ہو گئے ماشاء بڑا آسان ہے تو ہم پڑھ پڑھ کے مر گئے دیہاتوں میں اور جنگلوں میں آج کل تو بڑا آسان ہے کپڑے بدلنے یا پگڑی بنانی ہے لمبا کرتا پگڑی بنا لی بالشار رکھ لیے دو خلیفے پیچھے ہوں بس کام بن گیا پیری چل پڑی اور جب مسئلہ مشکل ہو تو خلیفے کو ہدایت ہو کہیں گی یہ حضرت کے ولیفے کا وقت ہے بولتے نہیں بس سب سے بڑی پیری یہ ہے کہ یہ حضرت کا ذرا پیک کی جاؤ دیکھا بد بات وظیفہ پڑے اور یہ کہہ دیا کہ حضرت تو بس سب پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہنچے ہوئے لہذا آپ بندوں سے کیا بات کریں جب ڈریکٹ ان کی ڈرائیونگ اللہ سے ہو گئی ہے تو اب چھوٹی چھوٹی مخلوق سے کیا باتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارے کو بتا رہا معاف فرمائی یا نہیں کریں کہ نڑانوے کا سرائے ہے میرے جیسا کوئی آدمی مولوی کر گیا انہوں نے کہا جی مجھ سے نڑانوے بندہ مارا کیا ہے اگر میں توبہ کروں اللہ سے معافی مانگوں میری کو بخشے ہو گئے سگا بے وقوف اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں ابت الموبن متادہ جہنم خالدن غریب آٹم اللہ کہتے ایک بندے کو قتل کرو بغیر کسی گناہ کے تو اس کے سزا جو ہے جہنم ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا اللہ کا اس میں قزب ہے اللہ کی اس میں لانت ہے اس کے لیے عذابی حانت دردناک دیا تم تو میں بندے کے قتل معافی مانگ رہے ہو کیسے معافی آدمی وہ بھی کوئی جی تھا اس نے کہا اچھا بڑی صاحب بات یہ ہے کہ نڑانوے کے بعد معافی نہیں ملتی تو میرا فگر تو پورا ہو جائے تم تو مرو سو تو ہو جائے ٹھیک معافی تو ویسے ہی نہیں ملتی جب نڑانوے کے بعد جہنم میں جانا ہے تو جناب تو گھر سے شریف نہ لے جائے نا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو پورا ہو گیا یہ حدیث میں ہے یہ کوئی قصہ ڈرامہ نہیں یہ کوئی افسانہ نہیں حدیث مبارک میں ہے جب سو پورا ہو گیا پھر بیٹھا پھر دل میں خیال آ یار میں نے قتل کیا اور سو بندہ ایک اور آدمی سے پوچھا اس نے کہا جناب میں نے سو بندہ قتل کر دیا ہے میری کو معافی کی کون نے کہا یار مجھے تو مسئلہ آتا نہیں سامنے اس بستی میں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں وہاں جا کے کسی عالم سے مسئلہ پوچھے تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ سو بندے کا قتل ہے اس نے کہا. اور قاعدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ نہ آئے تو بہت سالو حالت دکھ دوسرے کی جلالت کرو کوئی عالم سے جا کے یہ کوئی شرم نہیں کوئی اس میں حیا نہیں تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک اچھا، ہے اس کے بعد چل پڑا اللہ کی شان دیکھے موت آ گئی موت جب آئی ہے تو وہ کوشش کی اتنے کسی طرح بستی میں پہنچ جاؤ کسی طرح بستی میں پہنچ جاؤ مسئلہ پوچھ لوں لیکن گر گیا جب گر گیا تو میں آتا ہے یا آپ اس نے آپ اس رہی وہ بچارے کہ آپ پاؤں تو جباب دے گئے گر گیا ہاتھ بھی جواب دے گا تو سینے سے گھسے پھر سر کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں اور کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں تو شاید میری تحبہ ہو جائے لیکن موت آ تو اب دونوں فرشتے آ رحمت کے بھی ادا کے بھی انہوں نے عذابل نے کہا کہ سو آدمی کا قاتل ہے رحمت والے نے کہا کہ دیکھو بھائی توبہ کے لیے تو جا رہا تھا نا بیچارہ دل میں نادم تو ہو گیا نا شرمندہ تو ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ فرشتو تمہارا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے ایسا کرو کہ ایک تو وہ بستی ہے جہاں اس نے قتل کیا اس بستی سے لے کر ناش تک پیمائش کرو کہ کتنا فاصلہ ہے اور ایک جہاں اس کی ناچ پڑی ہے اس سے لے کر جہاں یہ جا رہا تھا کسی عالم سے دین پوچھنے کے لیے مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ پیمائش کر لو اگر تو وہ قتل والی بستی قریب ہو جائے تو جنم میں ڈالو اور اگر وہ عالم والی بستی جہاں اس نے جا کے دین کا مسئلہ پوچھنا تھا سمجھنا تھا وہاں اگر وہ قریب ہو جائے تو بے رہت رسیح معاف کر دیا میں کو جنت میں بھیج ان کے جو مقتولین ہیں ان کو بھی ہم راضی کریں اب اللہ کے فرشتوں نے پیبائش شروع کی تو حدیث مبارک میں یہ بھی لفظ ہے کہ اللہ نے فرمایا تر روی یا ارض العالم کہ اے عالم والی زمین ذرا سکڑ دیا بس بندے کو بخشنے پہ ہم تیار ہو جب اللہ کہتے ہیں سکڑ دیا زمین کے سکڑنے میں کیا لگتا ہے حضور نے نہیں فرمایا کہ تو بھی آؤ اللہ نے زمین بھی لے لی لپیٹ اسی طرح جب زمین جو ہے اسی طرح جب زمین جو ہے قریب ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ تو عالم والی بستی اور بستی میں نے معاف کر دیا اندازہ کرو کہ سو قتل بخشا جا سکتا ہے ساری زندگی ایک عورت کی سناح میں گزر گئی ہے کتے کو پانی ڈالا ہے اللہ نے معاف کر دیا رحمت حق جو ہے نا جی جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ رحمت حق بہا نمی جوئیت بہانمی جوئیت کہ اللہ کی رحمت تو تیرے بخشنے کے لیے بس بہانے کی تلاش میں ہوتی ہے وہ تجھ سے کو بدلہ نہیں مانگتی بس ذرا تم ٹھیک ہو ذرا تم اس کے دروازے پہ آؤ بس وہ تو چاہتے ہیں کہ بندہ میرا کسی طرح آ جائے تو اس کو بک لیکن مشرق کے لیے کیا فروا دیا میں ان اللہ غرو عئی شرا کبھی فرو ماد نزاد اللہ نے کلا محکد کی, کی ان آگے اسم جلالا ہے ان اللہ اور آگے لاہ لا فرو عئیرا کبھی اللہ نے بنایا کہ تک پکی بات ہے جو شخص شرک کرے گا اس کو نہیں بخشو میں کہ یاد رکھو کیا مانا شرک کرتے ہوئے شرک پہ مر جائے اگر مشرک زندہ ہے آج دو بکری اللہ قبول کر گا پھر تو ٹھیک ہے وہ کافر ہے مسلمان ہو جائے اللہ کا قبول کرے من ہے کہ جس کی موت شرک پہ آ گئی اللہ نے فرمایا وہ یوگو پھر دون زادی کا دم شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان میں سے کسی گناہ پہ بھی مر جائے توبہ بھی نہ کرے لیکن میں چاہوں تو بغیر عذاب کے بھی معافی کر دوں گا بڑا گناگار ہے دیکھا نہیں بات کتنے لوگ ہوتے نا معاف کرے شراب کے نشے میں گر گئے مر گئے جتنے لوگ ہوتے ہیں باہروں کا ڈاکہ مارنے گئے چوری کرنے گئے سنا کرنے گئے وہ لوگ بیدار ہو گئے वही مر گئے وہاں کون سے کل میں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے اللہ نے بھرنا شرک اگر نہ کرے جتنے بڑے گنا ہیں اگر توفہ بھی نہیں کی بغیر توبہ کبھی مر گیا ہے تو میں چاہوں تو معاف کر لیکن میں شرک معاف نہیں اور صرف یہ نہیں کہ معاف نہیں کروں گا اب آگے آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے یعنی یہ لازم ہے ہر بندے کے لیے حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے تین چیزیں جو ہیں باقی رہتی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ولد ان سال اچھی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے دعا کرو اللہ ہماری اولاد کو بھی توفیقے دے یا جو ہم نے سکھایا ہے وہ بھی قبل پہ کہیں گے ٹاٹا بھائی بھائی جو ہم نے پڑھایا وہی کہے گا باتیں یا اس کو آتی نہیں دعا کیا مانگے گا اس کو ہم نے دعا سکھائی ہے کہ مانگے گا ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا گھر میں بھی اپنی زبان نہ بولا کرو رہا پھر تمہاری انگریزی ٹھیک نہیں رہے گی تمہارا وہ لہن جو ہے نا وہ اچھا نہیں گھر میں بھی انگریزی بولو ہاسپول میں بھی انگریزی بولو تاکہ لوگوں کو نظر آئے گی انگریز کا بیٹا ہے مسلمان کا بیٹا ہی نہیں ہے یعنی اس کے لباس سے اور منہ بگاڑ بگاڑ کے ایسی انگریزی بولتے ہیں جیسے وہ انگریز اچھا یہ زبان ویسی اتنی گندی ہے کہ اچھے خاصے بندے کا منہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ ایسی کوئی ملغوم زبان ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے نا وہ انجینئر تھے حضرت تھانوی تو بہت بڑے عالم تھے اور وہ انجینئر تھے اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے تو ان کے وہ بھائی جو تھے وہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو اس زمانے میں یہ ٹانگے شانگے ہوتے تھے اور تو کوئی سواریاں ہوتی نہیں تھیں کاریں گاڑیاں کس کے پاس ہوتی تھیں تو دونوں نے جب دیکھ لیا تو سواری سے اترے تو بھائی بھائی تھے سگے بھائی تھے تو جلدی سے وہ انجینئر بھائی جو تھے نا آگے آئے ملنے کے لیے تو گرمی کا زمانہ تھا سر پہ ہیٹ تھا تو جلدی سے ہیٹ اتارا اور گلے سے لگ گئے تو حضرت خان بھی مسکر آئے اور بھائی سے کہا کہ بھائی جان انگریز کی ٹوپی میں اور برائی ہو نہ ہو دو تنگوں کو ملنے دیں یعنی ہیڈ سر پہ ہو تو کیسے ملو گے منہ میں نہیں لگے گا آپ نے اگر پی کیپ پہنی ہوئی دیکھا نا بات کے وقت کیوں کرتے ہیں الٹی کہ وہ پیچھے سے ہو جائے دم بن جائے اور حدرت سیدھا کریں کیوں اگر آگے ہو سیدھا کیسے کرو گے دو بھائیوں کو نہیں ملنے دیتی اللہ کے دروازے پہ بھی جھکنے دیتی پینٹ ٹائٹ پہنی ہوئی ہو تو جھک کے دکھاؤ مجھے جناب کہ کیسے جھکتے ہو جناب اچھا خاصا بندہ لوگ اوپر سے قید ہوتے ہیں یہ نیچے سے قید ہے گئی اس سے بڑی کوئی سزا ہے بندے کی یعنی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں اس کو پاؤں سے لے کر کمر تک ہی بیڑی لگی ہوئی انداز للہ ہے میں اِن علم ہے راجی ہوں اور اس میں فخر کرتے ہیں کہ جناب ماشاءاللہ اللہ دے بجید تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہے اور رات کو دیکھا نا جی کھانے پہ آتے ہیں ماشاءاللہ تو دیکھا نہیں یہ نے بلیک سوٹ میں ہوں گے یہ جی, تاکہ اس کا ڈنر کے لیے الگ سوٹ ہے لنچ کے لیے الگ سوٹ ہے بادل چھا جائیں تو الگ سوٹ ہے موسم کے ساتھ چلتے ہیں نا بےچارے جیسے موسم بدلے گا یہ بھی بدل جائیں گے موسم کافروں کا آ جائے کافر ہو جائیں گے موسم مسلمانوں کا آ جائے بڑے مسلمان ہو جائیں گے مولویوں کا آ جائے سبحان اللہ جناب میں شریف کروا لیں گے پھر تو بخشے گئے جی ہوں تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ سب سے بندہ مر جاتا ہے لیکن میں مت انسان یو رہاج چھوڑ گیا وہ دعا کر رہی ہے کہ رب ہم ہوما کما ربانی اللہ میرے والدین اسی طرح رام کر جیسے میرے بچپن پہ میرے چھوٹے ہونے پہ انہوں نے مجھے رحم کیا تھا ماں نے پیٹ میں اٹھایا مونگلی پکڑ پکڑ کے چلایا خود نہیں کھایا مجھے کھلایا خود رات کو گینے کپڑوں پہ سوئی لیکن مجھے خشک پہ سلایا اور ذرا مجھے میری آواز نکلی تو ماں باپ پریشان ہو گئے دوڑ پہ میرا اللہ وہ ان پہ بھی تو اسی قسم کی مہربانیاں فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن پہ مہربانی کی ہیں مجھے بنایا ہے پر لیکن اللہ نے بھرما خبردار مشرقین کے لیے دعا نہ کرنا اگر تمہارے والد شرک پہ مر گئے ہیں خبر ماں کا نل نبی ویناست مشرقین وانبا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی ہوئے یہ ایمان والے ہیں کسی مشرک کے لیے جو شرک پہ مر جائے چاہے وہ کتنا قریبی رشتہ دار ان کے لیے بخشش نہیں مانگے اب اس سے اندازہ کرنے لیں ابھی طالب سے زیادہ کوئی محسن ہوگا ابھی طالب سے زیادہ حضور کا کوئی دیوانہ ہوگا کہ ایک قریش نے بیکاٹ کیا تو میں نبی کے ساتھ قریش نے مکاتا کیا نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تین سال حضور کے ساتھ رہوں گا کھانا بھی لے میں محمد یا ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا دکھ میں سفر میں ہزر میں مکے میں شیب شیب ابھی تالب میں ہر جگہ جان دینے والا چچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرانے بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں یا ام کلیمت اللہ میرے چچا ایک دفعہ کلبہ پڑ لو الہ محمد الرسول اللہ لیکن ابھی طالب کہتے اللہ عبد البتل میں اپنے باپ کے دین پہ ہوں میں کلبا نہیں پڑھتا تو حضور روتے ہوئے اٹھتے ہیں فرما میرا محبوب بن کے لیے بخش مانگنا بھی بڑا ہے اب اس سے بڑی بات کوئی ہے سید ابراہیم الخلیر علیہ السلام کے باپ قرآن میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ باپ آزر جو ہیں وہ مشرق ہے بت پرست ہیں بت فروش ہے سیدنا ابراہیم نے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا جب نہ مانے تو کہا سلام ان علیہ اچھا اب اجان بس اب آپ کا میرا راستہ الگ ہو گیا ہے کو پھر ربی میں آپ کے لیے اللہ سے بخشیش مانگتا اور حضرت ابراہیم اسلام مانگتے رہے لیکن جب آزر کی موت ہو گئی تو اللہ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم بس جو دعائیں مانگنی مانگنی اب نہیں مانگنی آج کے بعد دعا مانگنا بند اللہ نے قرآن میں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی ایک وقت کہ جب زندہ دہ ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دیکل بہ پڑھ لے جب شب پہ مر گئے فلم رہو جب اللہ نے یہ بات کھول دی باز کر دی کہ اب تو وہ مر گئے ہیں شرک پہ صاف جہی میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنی بند کر دی حتیٰ کہ قیامت والے دن حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابراہیم الخلیل دیکھیں گے اللہ کے فرشتے کے کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے لیکن آخر بیٹا ہے باپ جہنم کی طرف جا رہا ہے وہاں بھی ارض کریں گے کہ مولا تیرا یہ تھا کہ میں آ میں اپنے امتیا کو رسوانی کروں گا بالابعد اس, اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے اللہ نے فرمایا خلیل نیچے دیکھو حضرت خلیل نے جب نیچے نظر ڈالی آپ نے فرمایا اب دیکھو تو دیکھا تو وہ کسی جانور کی شکل بن گئے اللہ نے فرمایا مشرق بخشش نہیں ہو سکتی لیکن ہم نے اس کی شکل بدل کے تجھے رسوائی سے بچا لیا ہے کہ کسی کو پتا نہیں لگے گا کہ کون حضرت ابراہیم ابراہیم کی نسبت سے پہچانے نہیں جائیں لیکن بخش اتنی ہوگی مشرے अब आप آپ اندازہ اب آپ دیکھیں گے اللہ نے قرآن میں کتنا حکم دیا ہے کہ باب اللہ بلا تشریکی شیئن و بل والدی سارا اللہ کی عبادت کرو شرکنا کرو والدین سے بھلائی کرو والدین کے آگے اتنا حکم ہے کہ وقف لہما جنا حل پلا تب اللہ ف بلا تن ہر ماں بک اللہ اپنے والدین کے آگے آجری سے پیش آؤ اپنے والدین کے سامنے کبھی انکار نہ کرو اپنے والدین کو کبھی جھڑک کے بات نہ کرو اپنے والدین کے سامنے کبھی اکڑ کے بات نہ کرو بلکہ جھک کے بات کرو بک فد لہ ماں جناز رامتی یعنی اتنا حکم ہے کہ حتہ والدین کافی بھی ہیں والدین بھی ہے لیکن پھر بھی ہے لیکن ایک بات ہے وہاں اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی وہ انجا دا کالان تشری کبھی فنا تھی ہوا اللہ نے فرمایا اگر وہ تمہیں مجبور کریں اگر وہ انکار کریں اگر وہ زد کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو پھر یہ بات نہیں ماننی یعنی والدین کی ہر حال میں اطاعت کر سکتے ہو لیکن اگر تمہیں نعوذ اس کہیں کہ کافر بن جاؤ اسلام چھوڑ دو اللہ کے ساتھ شریک کرو آج چلیں گے میرے ساتھ چلتے ہیں قبروں پہ جا کے سندے کرتے ہیں منتیں مانتے اللہ فرمائے یا بھلا فلاں تو ہم اب والدین کی کوئی تعت نہیں کہ شرک ایسی بھلا اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وسیعت کی جب وہ سفر پہ جا رہے تھے تو اس رسیت مبارک کے الفاظ مبارک کیا ہے آپ نے فرمایا کہ لاتو شرک بلاہ ان او حضور نے فرمایا کہ میرے سا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے یا تیرے ٹکڑے ہو جائیں لیکن قتل ہونا منظور کر لینا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا منظور کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا یعنی اتنی بڑی برائی ہے کہ اگر مرنا پڑے تو مر جائے یعنی دشمن ہے کافر ہے اور حالانکہ دیکھے پرانا جگہ اجازت بھی دیتا ہے کہ جان بچانے کے لیے کبھی کبھی آدمی دل اکراہ اگر کوئی کلبہ کہر نکالے جیسی اللہ برمتی اگر کوئی کسی پہ کہبر کرے, کرے جان خطرے میں آ جائے لیکن دل میں تو پکا یقین ہے صرف جان بچانے کے لیے ظاہری طور پہ بےچارے کو کوئی کلبہ کہر کہنا پڑے اجازت ہے کافی نہیں ہوگا لیکن وہ مقامی رخصت ہے لیکن مقام عظیمت یہ ہے کہ قتل ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ لیکن شرک رکھو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کابرو نے کیا کیا کہ باقاعدہ اللہ پاک باق نے اس صورت مبارک میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ کابرو نے باقاعدہ کھند کی کھود دی آگ جلا دی اور مسلمانوں سے کہا یہ شرک کرو یہ آگ میں کودو اللہ فرمانے کو تیرا سہاب الحدود وہ لوگ ہیں اور جرم کیا ہے ان کا یہی کہ تو ہی لیکن آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے ماننے والوں نے جان دینی تو قبول کر لی آگ میں جلنا تو قبول کر لیا حتہ کہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو آئی تو چھوٹا بچہ سینے میں لگا ہوا ہے دودھ پینے ہوئے تو تو ماں بےچاری ذرا گھبرانے لگی کہ جب میں تو پھر بھی زندگی دیکھ لی ہے بچے نے تو بھی زندگی ہی نہیں دیکھی نہ بے چاری کتنی جوانی دیکھی ہے تو اس کو بچانے کے لیے تھوڑا سا میں رک لیاؤں تو بچے نے کہا ماں ایسا نہ کرو بالکل نہ گھبراؤ لگو چھلان ہمیں اللہ کی توحید کے لیے جلنا بچا بول اسی لیے اندازہ فرمائیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ شرک اتنی بڑی بلا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے سے بڑے گناہ کی حضور سفارش کریں گے یاد رکھ لو حضور کی شفاعت جو ہے وہ برحک ہے اور شفاعت بھی حضور کی تین قسم کی ہوگی یاد رکھ سرکار دو عالم کی شفاعت جو ہے وہ تین قسم کی ہوگی ایک تو شفاعت ہوگی لجمیع الم الموقف للحساب کہ یا اللہ یہ ساری مخلوق جو تیری میدان حشر میں کھڑی ہے ان کی پیشی شروع ہو جائے بات سنیں مقصد یہ ہے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا جی رجسٹار سے کہ جی مقدمہ لگا دو یار میں احمانی کرو سماعت تو شروع ہونا فیصلہ تو جو ہوگا جو ہوگا نا میں اربانی کرو پھر سے سماعت تو شروع ہو کرو دس سال ہو گئے مقدمہ ہی نہیں لگا تو وہ میدان حشر کی جو سختی ہوگی اور تمام امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کے زمانے تک سب نبی جواب دے رہے گے اور سارے حضور کے دروازے پہ آئیں گے تو حضور فرمائیں گے اللہ اللہ نے مجھے شفاعت کے لیے رکھا وہ ہوگی لل کہ اللہ حساب شروع فرمائے باقی جس کی آپ کی مرضی جس کو جنت ہے جنم میں جو جہاں ہے تو ایک شفاعت تو یہ ہوگی کہ حساب شروع ہو اور ایک شفاعت ہوگی جنت الجنت کہ اللہ میرے ان ماننے والوں کو میری امت کے ان بندوں کو جنت میں داخل فرما دے یہ بھی شخص اور ایک شفاعت ہوگی کہ گرو جی ہم مینار جو جہنم میں داخل ہو گئے ہوں گے ان کو نکالا جائے یہ اتنی بات کو سمجھنی ہے یہ نہیں کہ ایک شفاعت ہوگی اسی لیے حضور فرما رہے ان اشفا او اشفا او اشفا میں سفارش کروں گا میں سفارش کروں گا میں سفارش کروں گا حتہ یا لی ہر رضی دیا محمد حتہ کہ اللہ فرمائیں کہ میرا مد یہ اب راضی ہو گئے کہ نہیں میں کہوں گا رضی تو ربی رضی تو ربی میرا رب میں بالکل راضی ہوں کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا بارا سو بھائی ہوتی کا ربو کا پتہ نہیں اللہ راضی کریں گے لیکن اتنی بڑی بات دیکھ لیں اب اب اگلی اگ, اگ, بات کو سنیں جو میں نے عرض کر ہے وہ صحیح حدیث تیس مبارک ہے لیکن حضور نے فمہ کی شفاتی بھی امتی مل شریک حضور, حضور نے فمہ سن لو میں اپنی امت کے بڑے سے بڑے گنہگار کی بھی سفارش کروں گا لیکن میری امت میں جس نے شرک کیا ہے مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا شفاطی نے امت ہی تو ہوگی میری امت کے لیے اور بڑے بڑے گناوں کی بھی ہوگی لیکن من لا یشرک باللہ اللہ شیعن جس نے شرک نہ کیا ہو اگر وہ مشرک ہے تو وہ محمد مدنی کی شفا سے بھی محروم ہوگا اس کے لیے حضور بھی شفا بھی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح یاد رکھیں کہ علماء تفسیر نے محدثیب نے اور علمائے حق نے یہ لکھا ہے کہ مشرق جو ہے اس کو توفیق کے توبہ ہی اللہ علیہ وسلم کر دیتے یعنی یہ اور بڑی مشکل ہے کہ اللہ اس سے توبہ کی جو توفیق ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق ہو جائے وہ سرب کر دیتے ہیں وہ توفیق ہے توبہ سے ہی معروف ہو جاتا ہے ریاضہ جب توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی تو توبہ کیسے کرے گا تو اس لیے اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن پاک میں احادیث مبارک میں اور تمام کتب منزلہ میں تمام کتب سابقہ میں اللہ نے جو شرک کی مذمت کی ہے تو اب یاد رکھیں کہ جب ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو وہاں جب ہم نفی علیہ ابلا کی کر رہے ہیں اور اس بات الہ حق کا کر رہے ہیں تو تب ہوگا جب ہمیں شرک سے پوری واقفیت ہوگی اور شرک سے اور دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شرق سے تو اللہ اللہ کا نبی بری ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا برات من اللہ ہی اور دوسری عید میں فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول جو ہیں اس سے بری ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا صرف بری نہیں بلکہ اے لانے براد بھی کر دو کہ قل یا ہلکا فرون اللہ بد ما بدون اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن باغ کی جس آیت میں بھی کھولو گے یا اللہ کی توحید ملے گی اس بات روحیت ملے گا اس بات اسماؤ صفات ملے گا یا نفی شرک ملے گی اور شرک کے بھی جتنے انواع ہیں اقسام ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ تو مزمت شرک ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے شرک بہت بڑی گمراہی ہے لیکن شرک ہوتا کیا ہے اب اس بات کو انشاءاللہ شاء اللہ سمجھنا ہے جو ہم اللہ کو منظور ہے تو اندہ درس میں تو کہ بھی شرک کیا ہے شرک کا مانا ہے کیا اور کس کو شرک کہتے ہیں یہ تو ہے کہ شرک گمراہی ہے شرک ظلم عظیم ہے شرک والا جو ہے حضور کی شفا سے محروم ہے مشرک مر جائے تو اس کے لیے دعا جائز ہے یہ اور شرک والے کو اللہ کبھی بھی بخشیں گے جس کی بہت شرک پہ آئے گی یہ سب حق ہے لیکن وہ شرک ہے کیا شرک کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے لغوی کیا ہے اصطلاحی کیا ہے اور مشرک کس کو کہا جاتا ہے زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی باخردا والا الحمد رب اللہ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على قادم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں آج کے درس میں انشاءاللہ موضوع درس یہ ہوگا کہ شرک کیا ہے شرک کی تعریف کیونکہ ہم نے الحمد ال قرآن کی ربران کی روشنی میں پڑھا ہے اور دروس سابقہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے ان نے شرک کا ظلم بڑھا دی سب سے بڑی گمراہی کیا ہے شرف اور بھائی یہ شرف بلّہ بقت یہ ہم نے پڑا ہے کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے اسی طرح ہم نے پڑھا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی تو اتنا بڑا جو جرم ہے اتنا بڑا جو گناہ ہے جو اتنی بڑی گمراہی ہے ظلم عظیم ہے تو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ شرک کس کو کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھتے تو ہیں لیکن کلمے کو سمجھتے نہیں تو اسی طرح ہم کہتے ہیں جی اللہ نہ کرے خدا بچائے جی شرک سے خدا بچائے اللہ معاف کرے توبہ طوبہ لیکن کیا ہم شرک کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں یا نہیں صرف ایک لفظ سنا ہوا ہے کہ شرک پوری اب یاد رکھیں کہ شرک کا ایک معنی تو ہے لغوری بے سوار لغ کیونکہ ہر چیز کے یاد رکھیں دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بیتوار لوغت کے ایک ہوتا ہے اصطلاح شریعت جیسے اب الحمدللہ للہ اب حج کرتے ہیں حج تو حج کا لغوی معنی جو ہے قصد ہے کسی چیز کا قصد کرنا ارادہ کرنا لیکن جب ہم اس کا اصطلاح معنی کریں گے تو پھر حج کے احکام حج کے مناسق حج کے فرائض حج کے واجبات وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جیسے آپ لفظ نماز ہے سلاد عربی میں کہتے ہیں سلاد تو اب اس کا دعا بھی معنی ہے اس کا معنی رحمت بھی ہے لیکن جب ہم لفظ سلاد سے اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی لیں گے تو پھر وہ نماز اور اس کے شروط اور اس کے ارکان اور اس کے واجبات اس کے فرائض اس کے سنن اس کے مستقل لیکن سارے آتے تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ شرک کا لکو معنی تو ہے شریک بنانا جس کو ہم آپ کی زبان میں کہتے ہیں کسی کہ سے ساجھے داری کرنا شراکت کرنا جیسے آپ کسی سے پوچھیں ہیں کہ جی یہ ماشاءاللہ یہ بلڈنگ آپ کے ہو نہیں جی اس میں میرے ساتھ کچھ شریک ہیں اب. یہ بزنس آپ کا ہے نہیں جی اس میں کچھ لوگ اور بھی شیئر ہولڈر ہیں اور بھی میرے شریک ہیں اور بھی ڈائریکٹرس ہیں تو کسی چیز میں شرکت کرنا ساجھا کرنا اس کو کہتے ہیں شرک شریک اسی سے ہے شرک اسی سے ہے شریک اسی سے ہے مشارکت اسی کو جمع عربی میں آدھی ایشور کا ماتا وہی ایک کہ جب آپ نے ایک مکان میں کسی کو حصے دار بنایا شریک ہو گیا زمین میں بنایا شریک ہو گیا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہمارے بال پنجابی علاقوں میں کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا شریکہ ہے یعنی رشتے داری کیونکہ رشتے داری میں بھی تو آدمی ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے ملا ہوتا ہے اس شریعت میں شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات خاصہ میں یا اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں اللہ کے سوا کسی غیر کو شریک بنائے اس کو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا جی یوں سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بات جو ہے دیوندی علما کہتے ہیں یا نجدی علماء کہتے ہیں علام کہتے ہیں اور فلاں کہتے ہیں بھائی یہ تعریف جو ہے شرک کی یہ تو سرکار دو عالم اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہی ہے اس وقت تو ابھی یہ مولوی پیدا بھی نہیں ہوئے بلکہ کہ شرک کی اس جو شرعی ترجمہ ہے وہ تو سید علیہ السلام کے روانے سے آ رہا ہے تو اس کو کسی پارٹی پر محمول کر کے اپنے آپ کی جان چھوڑانا یا اپنے آپ کو اس سے بچانا یہ بالکل ایک جاہلانبا یہ دیکھو جی یہ تو وہ بھی کہتے یہ دیکھو جی فلاں یوں ہیں بھائی یہ تعریف تو وہ ہے کہ جب سے اللہ کے رسول آئے اللہ کی توحید لائے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو توحید کے مقابلے میں شرک تھا تو توحید کی تعریف بھی اسی وقت سے اور شرک کی تعریف بھی اسی وقت سے کسی کے بنانے جتنی نہیں بنتی تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرے یا اللہ کے صفات یا اللہ کے افعال اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اختیارات میں اللہ کے سوا کسی غیر کو یہ ہمیشہ یاد رکھا ہے یہ بڑا دھوکھا ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی بھی یہ تو بتوں کو کرتے بشرک ہوتا ہے نا لفظ قرار میں عام ہے کہ من دون اللہ،, اللہ کے سوا اللہ سے مرے اللہ کے بج غیر غیر اللہ اب وہ کوئی ہو زندہ ہے مردہ ہے فرشتہ ہے جن ہے ولی ہے اب صالح ہے کوئی ہے تو سب اللہ کے سوا میں سب آ اچھا شرک ذات کا کیا معنی ہے اس کو آپ تھوڑا توجہ رائیں گے ان اللہ تو اللہ آسان کریں گے شرک ذات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کریں جیسے کہ بعض فرقے پیدا ہوئے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں دو ہے وہ فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک خدا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا خیر بھی پیدا کرے پھر وہی خدا شعر بھی پیدا کرے پیدا کیا ہوا وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی خدا ہے وہ بلائی بھی پیدا کرے بلائی بھی پیدا کرے وہی خدا ہے وہ نور بھی پیدا کرے اور ظلمت بھی پیدا کرے اندھیرا بھی پیدا کرے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اصل کہتے ہیں کہ یہ بات یہ ہے کہ خدا ہے ہی دو اب وہ اللہ کی ذات میں شرک کریں وہ کہتے ہیں ایک نہیں ہے بہت لا شریک نہیں ہے بلکہ دو ہے ایک یسدان ہے ایک آرمن ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے کام خیر والے ہیں وہ یزدان اور جتنے امور شر کے پیدا ہوتے ہیں وہ اہرمند پیدا کرے وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا اگر دو وہ تزاد چیزیں کی کہ وہ پیدا کرے اس لیے وہ دو خدا کے آئے یہ اس کی ذات میں شرک ہے اس کو کیا کہیں گے شرک فی ذات کہ اللہ کی ذات کو اب دو بنا دیا ایک کے بجائے دو خدا بنا دیا اسی وہ عقیدے سے آپ کے آپ دیکھیں نا جو ہندو مذہب ہے اللہ کا وہ مذہب تو ہے کوئی ایسے بچوں گڑا ہوا ہے وہ اسی تصور سے پھر ایک کے جب دو بنے تو دو کے چار بنے چار کے پھر دس بنے پھر سو بنا پھر لاکھ بنے پھر کروڑ بنے بنتے گئے اسی لیے ان کے بھی عقائدے میں ہوتا ہے کہ یہ جناب کہر کی دیوی ہے جب کسی دشمنوں پہ کہر کی درخواست کرنی ہو تو کہر کی دیوی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کو جو ہے نا بالکل تو نیست کر کرد نشٹ کر اور جب انہوں نے کوئی مہربانی مانگنی ہوگی جی بارش نہیں ہوتی فصل ہمارے تباہ ہو رہے ہیں تو پھر مہر کی دیویاں الگ ہیں اور کار کی دیویاں الگ ہیں کالی دیوی الگ ہے انہوں نے بھی اصل میں وہ ذہنوں میں وہی تقسیم بٹا دی ہے کہ خیر کرنے والے دیوتا الگ ہوتے ہیں اور شر کرنے والے دیوتا الگ اب وہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں پوجنے والے کم ہیں دیوتا زیادہ ہیں پینتیس کروڑ تک پہنچ گئے تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اب یا نا ان کا جب ذات میں دو بنا رہی ہے تو ذات میں شرکا دیا اچھا اسی طرح ایک یہ ہے کہ دو تو نہیں بنا لیکن وہ اللہ کی ذات میں سے کسی ایک حصے کو جدا کر دیتے ہیں کہ یہ ہے اسی کی ذات میں سے ہے جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں غلط عقیدہ اور میں بھی ہے کہ وہ جالو لہو من باد ہی جز اللہ کے بندوں میں سے اس نے کچھ حصہ بنا لیا جیسے ہمارے عقیدہ ہے اور بڑا زور شور سے اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نور ہیں اور بھائی نور کیسا ہے کیونکہ جب لفظ نور آگے اب اب اب آگے جھگڑا ہوگا بھی کون سا نور کہ چلو ہم نے مان لیا دوسرا سب نور ہیں تو نور سے براد آپ بھی کی کیا ہے ایک نور سورج بھی ہے وہ بھی نور ہے چاند میں ہے وہ بھی نور ہے افطاروں میں ہے وہ بھی نور ہے اور اسی طرح ابھی لائٹوں میں ہے یہ بھی نور ہے تو کون سا انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں نور من نور اللہ وہ اللہ کے نور میں سیم نور کا ٹکڑا ہے یعنی جیسے انہوں نے سب کا مشرقین اللہ سے ایک جز نکالی تھی انہوں نے بھی کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھی نور اور اسی لیے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کا نور کہتے ہیں پیدا فرمایا اور پھر وہ نور کیا تھا کہتے ہیں نور من نور اللہ ہے اور ہمیشہ من جو ہے نا اکثر استعمال اس کا تفہیز کے لیے ہوتا ہے یعنی گویا وہ بھی خدا کا ایک جز ہے تو یہ عقیدہ یہ بھی شرک ذات ہے یاد رکھو اللہ کو یوز کرنا اللہ کے ٹکڑے بنانا اللہ کے نور کو تقسیم کرنا اس سے پھر کسی کا حصہ دار بنانا اسی کا نام تو شرک ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ حضور نور ہیں ہم تو اپنے ابا جان کو بھی لکھ دیتے ہیں حضور پر نور ہم تو استاد کو بھی لکھ دیتے ہیں کہ حضور کے علم اور اور نور حضور قرنور پتہ نہیں کیسے نور سے پر کرتے ہیں یہ نہیں نور سے بھرے ہوئے ہیں لیکن کھاتے روٹی ہیں ایک بنا دیا گیا ہے ایک ایک تخیل ہے اور اس کو لفظ کے احترام بنا دیا گیا اور اس کے مقابلے پہ لفظ بشریت جو ہے نعوذ باللہ وہ توہین کا لفظ بنا دیا گیا یعنی جو تو نور مانے وہ تو بالکل ٹھیک آ ہے حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو اور پھر نور بھی اللہ کے نور کے ٹکڑوں اور پھر حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اللہ کو دیکھا پر میں نور اللہ ان اراحو تو نور ہے کیسے دیکھ سکتا ہے بلّہ تو انہوں نے کہا دیکھو وہ بھی نور والی حدیث ادھر سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا اور پھر وہ نور یعنی اللہ کے نور میں سے نور کا ایک ٹکڑا تھا تب عی یہ اللہ کی ذات میں براہ راست ہے ایک بات کیا کرتے یہ چھوٹا موٹا صرف نہیں اب جناب آگے جنور اور بشریت کی بحث جو ہے انشاءاللہ شاء اللہ وہ اپنے مقام پہ آئے گی لیکن آپ ابھی تو صرف یہ سمجھیں کہ شرک فات کیا ہے خدا دو مانے شرک فضات اللہ کا کوئی ٹکڑا مانے یہ بھی شرک فضات ہے اچھا اللہ کا بیٹا مانے تو بیٹا بھی تو بندے کا ٹکڑا ہوتا ہے نا اولاد حصہ ہے نا بدن کا اسی بھی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بزاطن فاطمہ تو میرے حصہ میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہے دوسری روایات میں آئے آپ نے فرمایا کہ اولاد انہ اخبار انا اولاد تو ہمارے جگر ہیں تو اب اگر خدا کا بیٹا مانے تو گویا خدا کا ایک حصہ مانا ہے چونکہ اولاد تو خدا کا اولاد جو ہے ماں باپ کی ایک جز ہے حصہ ہے تو یہ وہ شرک ہے جو یہودیوں نے کیا کہ قالدل یہود ازیر ان بلندا ان کا عقیدہ کیا تھا کہ سیدنا صحیح ازیر اسلام اللہ کے نبی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کا بیٹا وکالتن نسارا المسی ہو گن اور نسارا کا عقیدہ کیا تھا کہ عشاء علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اب ان کے کچھ لوگ تعویم کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹے کا بنا یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ سے پیدا ہوئے ہیں یا اللہ کی بیوی ہے بنا یہ ہے کہ جیسے انسان کسی سے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہ میرا بیٹا ہے حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا لیکن ایک طالب علم استاد کو پیارا ہے وہ کچھ لیے کون کہتے میرا بیٹا ہے بندہ بعض اوقات گھر میں کوئی ملازم کام کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتے جی میرا ڈو کرا کر نہیں جناب یہ میرا بیٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ابن عبداللہ کہتے ہیں، یہ بعض لوگوں کی تعویل ہے ورنہ تو باقاعدہ انہوں نے اللہ کے لیے بیوی مانا ہے تخت صاحبتن اتنہ متخاحب و والدا اللہ تو دلی سے پاک ہیں اولاد سے پاک ہے تو بہرحال اگر یہ بات بھی کرو کہ اللہ نے پیار سے بیٹا بنایا ہے تو کسی جگہ تو قرآن کا تورات کا انجیل کا حوالہ دو نا کہ اللہ نے فرمایا میں نے بیٹا بنایا یہ تم کہہ رہے ہو یہ تو تمہاری تعریف ہے ہمیں چلو قرآن کو تم نہیں مانتے ہو انجیل کو تو مانتے ہو نا اسی انگیل سے یہ لکھائیں جیسے حضور نے فرمایا کہ میں نے زید کو اپنا بیٹا بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کوئی چکی ہوئی بات نہیں حتہ کہ بعض لوگ تو کہہ دیتے تھے زید ابرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زید حضور کا بیٹا ہے پھر اللہ کا حکم آیا کہ آبا کہ سب کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارا کرو حضور باغ نے ان کو محبت میں متبنا بنایا ہے حقیقی بیٹا تو نہیں ہے لیکن حضور نے نہیں چکا فرمایا زید میرا بیٹا اسامہ زید کے بیٹے ہیں تو اگر اللہ نے کسی جگہ یہ فرمایا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے اتنے پیارے ہیں میرے محبوب ہیں کہ گویا میرے بیٹے ہیں تو کوئی حوالہ تو ہونا آپ کے کہنے سے تو مسئلہ نہیں ہوگا کہ جب عیسائی ابن مریم کہہ رہے ہوں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اب تو اب کہتے ہیں بیٹا ہے تو کوئی حوالہ تو چاہیے اچھا اگر پیار سے نبی بیٹا بن جاتا ہے تو نبی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے پھر باقی امبیا کو کیوں نہ بیٹا کہا جائے صرف عیشا علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں رکھا جائے بات کو سنگے کہ بھئی چلو موسا علیہ السلام سے تمہارا جھگڑا ہے لیکن پہلے پیغمبروں سے تو جھگڑا نہیں ہے نا تو اگر کوئی نبی اور رسول اس یا اتنا شان والا ہوتا ہے کہ وہ پیار میں اللہ کا بیٹا کہلانے کا حقدار ہے نبوز اللہ تو پھر تو سارے نبی کہنا ہے تو اس لیے یہ بھی شرک فضات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ازائروں نے اللہ اور نسارا نے کہا مسیح ابن اللہ اور اس کے بعد مشرقین مکہ جو تھے انہوں نے کہا الملائکہ تو بنا اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں بھائی کیوں کیسے بیٹی ہیں انہیں کہا دیکھو ایک تو لفظ ملائکہ اس میں تانیس ہے تا تانیس کے لیے ہے تو معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ لڑکے نہیں لڑکیاں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک میں نبی بھیجے ظاہر ہیں مخلوق بھیجی ظاہر ہے فرشتوں کو چھپایا ہوا ہے چھپایا تو لڑکیوں کو جاتا ہے وہ تو لڑکیاں گھر میں چھپ کے رہتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں چھپایا ہوا ہے نا میرے اتنے نظر ہی نہیں آتے تو ان کا عقیدہ تو یہ بھی شیر کو فضا اچھا بعد لوگ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس کے اتر ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا رقب کفر الین کالو ان اللہ یہ عقیدہ جو ہے تصویذ کا کہ تین میں ایک خدا اسی لیے ان کے ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نشان بناتے ہیں یا کہیں اسٹار بناتے ہیں یا کہیں کوئی ایسے مونوگرام برتے اس میں اپنی تسلیس کو وہ قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حتیٰ کہ جتنے آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسکاؤٹ ہوتے ہیں یہ ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بھی وہ سلام جو کرتے ہیں وہ بھی تین اگلین سے اصل وہ تصلیس کا عقیدہ دماغ میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی و وضات ہے کہ تین میں ایک خدا ہے یہ بھی شرک شرق فضا اچھا اور اسی طرح سمجھے کہ شرک کی ذات یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تو بشر ہے انسان ہیں لیکن اس میں اللہ کی ذات جو ہے نا حلول کر گئی ہے اور اب ظاہری طور پر تو بشریت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن اندر خدا ہے کہ ظاہر میں تو اور یاد رکھنا یہ جتنے عقیدے میں نے عرض کیے نا یا یہود نے بنائے یا نسارا نے بنائے اور اس کے بعد یہ سب کے سب روا فرنے بنائے شی آئے وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر حتی کہ ایک فرقہ ہے وہ دنیا میں حلولی کا اسی طرح باقاعدہ ایک فلقہ ہے جو نسعری کہلاتے ہیں اپنے آگے. وہ بات اسی کے قاعدے ہے کہ حضرت علی خود خدا ہے باقاعدہ وہ اس کے قائد ہیں کہ مصحری جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خود خدا ہے ویسے دنیا میں اس رباس میں تشید لائے ہیں اور حلولیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی تو انسان ہیں علی ابن ابی ابھی طالب ہیں داداد محمد مصطفیٰ ہے لیکن اللہ ان کے اندر حلول کر گئے تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی رافضی کوئی بھی شیعہ کبھی آپ کو السلام علیکم نہیں کہے گا بلکہ کہے گا یا علی مدد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 اللہ مولانا ولا مولا لکم اس لفظ کا اطلاق اللہ پھر ہو مولانا اور آگے مدد کیوں مدد کرنے والا تو خدا ہی ہوتا ہے اس کے بعد شاید کہنے ہیں السلام علیکم لیکن پہلے وہ وہی لفظ کہیں گے تاکہ اپنے عقیدے کو دوہرائیں اور دماغوں میں ڈال دیں تو یہ بھی شرک فضات ہے اور اسی طرح بھی آئیں ہی لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں اور لباس بشریت میں ہیں